نوجوان کو فوٹو کاپی کروانے کے لیے دیا تھا ظہر کے بعد فور ابھی تک وہ پتہ نہیں کیوں نہیں آیا اللہ کے مجھے فوٹو کاپی بھی دکھا کر گئے تھے کہ اس طرح کی کروا کر لوں میں نے کیا کروا لوں اگلی دفعہ انشاءاللہ شاء آپ کے سامنے ہوگی حدیث بخاری تفریح کتاب الفطن اور ہم پڑھیں گے اس دفعہ بیٹھے پڑھ لیں اس کو پھر دوہرا لیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ تاکہ شروع کیا جائے جو آ ہیں بھائی ان کا حرض نہ الحمدللہ للہ والسلام والا رسول للہ ہم صحیح بخاری سے کتاب الفتن پڑھ رہے ہیں ہمارا پڑھنا اللہ نہ کرے کہ رسمی ہو آمر بلکہ ہمارا پڑھنا اس لیے ہو کہ یہ ہمارا دین ہے اور ہم دنیا پر اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ اپنے دین کو آسمانی بنائیں جس کو ہم دین سمجھ کر اختیار کریں دل و دماغ سے اپنے قول سے اپنے عمل سے اس کی سند آسمان سے ہمیں معلوم ہو ہمیں یقین ہو کہ یہ آسمان والے کا بھیجا ہوا دین زمین پر جو اس دین کے اندر آمیزج کی گئی اس کو ہم نکال دیں اپنے عقائد سے اپنے اقوال سے اپنے اعمال سے اور اس سے دور ہو جائیں اس لیے پڑھتے ہیں اور ہمارے یہ آئمہ جو ہیں یہ ان سے سیکھے ہوئے ہیں جو ان سے سیکھے ہوئے تھے جو پھر ان سے سیکھے ہوئے تھے جو نبی علیہ السلاط و السلام سے سیکھے ہوئے تھے یہ لوگ اللہ کے نبی علیہ السلاط و سے دین سیکھنے والے لوگ ہیں یہ اب فائف منصورہ ہے فتح یاب گروہ ہے اور یہ وہ گروہ ہے جو الجماعت امیر المومنین موجود ہو یا نہ ہو یہ علا اپنی جگہ پر عمرہ ہی ہے کیونکہ ایک نیک سلطان اللہ سدھرنے والا عادل خلیفہ وہ وسیع کی پیروی کرتا ہے خلیفہ تب ہی کہلائے گا کہ وہ اللہ رب العزت کے دین کو دنیا کے اندر عمل نافذ کرے اور وہ کس طرح نافذ کرے گا جب تک کہ دین معلوم نہ کرے گا اور دین معلوم کہاں سے ہوگا اسے علم اور علماء سے اس لیے علماء کی ایک مستقل حیثیت ہے کہ یہ عمرا اور سلطان کی حیثیت اپنی جگہ پر ہے کہ وہ دنیاوی تمام معاملات میں مسلمانوں کا مقتدر اور ذمہ دار ہے اور علماء کے چلائے سے چلتا ہے اور خود بھی عالم ہوتا ہے جس قدر اللہ نے فیص دیا تو کتاب الفتل میں امام بخاری نے رحمہ اللہ قیامت کی نشانیوں کو بھی بیان کیا ہے اور وہ تمام چیزیں لے آئے ہیں جن سے ہم مقصوم کیے جا سکتے ہیں ہمارا اختبار ہو سکتا ہے ہم ہمیں رب الجلال ملک رام جانچیں گے کتنے پرخاؤ ہوتے ہیں اور آدمی جانچا جاتا ہے اور اس کا امتحان ہو جاتا ہے اور ان فتنوں میں آدمی کو پریشانی مصیبت مال کی محرومی زخم تکلیف جانوں کا نقصان سب بہت کچھ ہوتا ہے اور اس میں سخت صبر و تحمل کا جو ہے دامن تھامنا ضروری ہے اور یاد رکھیے کہ وہ مصیبت جو آنے سے پہلے جیسے کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو اطلاع کر دی جائے اور اس کے لیے ذہن آدمی کو تیار کر دیا جائے وہ بہت کم محسوس ہوتی بہ نسبت اس کے جو ناگہانی طور پر آ جائے ناگہانی طور پر تو زوردار آواز سے بھی لوگوں کی موت واقع ہو جاتی کہ ایک شخص بالکل پریشان کسی اپنے دکھ میں بیٹھا ہوا ہے ایک چیخ کی آواز کوئی نکالتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی موت واقع ہو جائے کیونکہ یہ ناگہانی ہے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے یہ مہربانی کی ہم پر کہ ہمیں فتنوں سے پہلے سے آگاہ کر دیا کہ یہ یہ فتن برپا ہوں گے تمہیں ان میں اس طرح سے چلنا ہوگا پھر یہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے اور تم صرف روح ہو کر ان فتنوں میں اجر کماتے ہوئے اپنے اللہ کے ساتھ جامع ہو گے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو پچھلی دفعہ ہم نے باب پڑھا تھا اس کو تھوڑا سا دوہراتے ہوئے سب سے پہلے یہ آیا مبارکہ جو ہے اس کو باب کا عنوان بنایا باب ما جا قول اللہ تعالی یہ باب ہے اس کے بارے میں جو اللہ کے قول جو قرآن میں موجود ہے اس کے سلسلے میں وعلیکم السلام ہمیں معلوم ہونا چاہیے کال کیا ہے وقت بس جاؤ در جاؤ اپنے آپ کو اس کے بچاؤ کے لیے تیار کرو کتنا سن اس فتنے سے بچ جاؤ کون سا کتنا لاسی بن لینا غالام تم خاص جو تم میں سے صرف ظالموں کو نہیں صالحین کو بھی بگھیر لیں اتنا خوفناک کتنا ہوگا کہ نیک کیا ظالم بھی اس کا شکار ظالم کیا نیک بھی اس کا شکار ہو جائیں گے دنیاوی طور پر ورنہ لوگ اپنے اپنے اعمال پر اٹھائے جائیں گے ایک تو امام بخائی نے اس فتنے کی دنیا میں یہ خوفناک صورت بیان کرتے ہوئے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ سب سے بڑھتا یقیناً وہ فتنہ ہے جو صرف ظالموں کو نہیں نیکوں کو بھی دے رہے صرف اس کے بچنے کا بیان کیا وما کانن نبی یو صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو من الفتن بنل فٹل کتنوں سے جرایا کرتے تھے وہ کیا ہیں کن کتنے سے جرایا کرتے ہیں پھر اس کے بعد امام بخاری بار بار ایک دو تین اور چار حدیثیں لائے ہیں اسی موضوع پر کہ جن کا ملخص یہ ہے خلاصہ یہ ہے کہ حوضے کو افسر پر میں تم سے پہلے پہنچوں گا فرمایا صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اور میرے پاس لوگ لائے جائیں گے مگر انہیں مجھ تک پہنچنے نہیں دیا جائے گا جب وہ میری طرف آ رہے ہوں گے تو انہیں روکنے والے روک دیں گے میرے بائیں طرف ہوں گے میں انہیں پہچان لوں گا وہ مجھے پہچان لیں گے اس کے بعد میں یہ کہوں گا اے ربی اے میرے رب زلجلال ولی کرام اصابی میرے اصحاب ہیں صاحبہ اس سے مراد یہاں پر کیا ہے اصحی سے مراد ہے کہ میرے امتی ہے دوسری جگہ دوسری روایت میں آتا ہے امتی میرے امتی شاید کہ ان کے وضو کے نشانات چمک رہے ہوں گے اس وجہ سے کہ جانے کے تو ان کو کیوں نہیں آنے دیا جاتا انتجا کی اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت بھی رحیم و کریم ہیں رحمت اللہ عالین ہے تو اللہ تعالی نے جواب دیا لا تدری اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ و وسلم آپ نہیں جانتے آپ کو نہیں معلوم اس سے معلوم مراد ہے کہ نبی علیہ اللاۃ وسلام یا کوئی بھی اللہ کے سوا عالم الغیب نہیں ہے آپ نہیں جانتے ما بعدت تیرے بعد انہوں نے دین میں کیا کچھ نئی باتیں پیدا کر لی احداث نئی بات داخل کرنا نئی بات بنانا انہوں نے دین میں نئی باتیں بنا لی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تیرے دین کو بدل دیا کیونکہ دوسری روایت میں یہ لفظ جاتے ہیں ان نقلا تدری یہ بھی بخاری میں موجود تو نہیں جانتا ماں بد دل کہ تیرے بعد انہوں نے دین کو کیا کیا بدل دیا دین اسلام کی شکل بگاڑنے میں نے. ان لوگوں نے کیا کیا کردار ادا کیا یہ دین کے نام سے جھوٹے سکے چلاتے رہے یہ جال تاز ہے یہ مفتری ہیں جھوٹے ہیں یہ اللہ کے دین جو آسمان سے نازل ہوا اس میں ملاوٹ کرنے والے کسی دودھ میں ملاوٹ کرنے والے نہیں غذا میں ملاوٹ کرنے والے نہیں بلکہ اللہ کے دین میں ملاوٹ کرنے والے پل تو میں کہوں گا سخ کن سخ سہ کا مطلب ہے مجھ سے دور ہو یہ فٹکار ہو ان پر دھدکار ہو ان پر سہ کن لمن کن نے اس کے لیے پھٹکار ہو جس نے میرے بات بدل دیا دین اسلام کو اس کو دین اسلام کہا جو آسمان سے نازل نہیں ہوا تھا جھوٹا سکا چلایا ان پر لانا ہو یہاں پر یہ جو کیونکہ اللہ سے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری رحمت سے دوری اسی کو لعنت کہتے ہیں لعنت یہی ہے کہ آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے قرآن میں بھی آتا ہے بکال اور رسول ان نقوم تاضل قرآن محضورہ ہے رسول کہے گا اس دن شکایت کرے گا صلی اللہ علیہ و وسلم اللہ کے یہاں اتاسا کرے گا کہ اے اللہ میری اس قوم نے قرآن کو ترک کر دیا ہجران کی کیا قرآن یہ صورت الفرقان میں بد نصیب جس وقت ہاتھ کاٹ, کاٹ کاٹ کر کھا رہا ہوگا اور کفے افسوس مر رہا ہوگا اور یہ کہہ رہا ہوگا کہ اے کاش میں رسول کا راستہ اختیار کرتا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت رسول کریم بھی برات کریں اور ہجران کے تمام وہ لوگ آتے ہیں جو قرآن کو مانتے نہیں ہیں یا ماننے کا دعوی کرنے کے بعد اس پر عمل نہیں کرتے یا اس کو ماننے کے دعوی کے بعد دوسری کتابوں اور دوسری شریعتوں کی طرف مائل ہو جاتے یہ سب نگران میں آتے تو یہ ایمان پخاری کی عجیب ذہانت ہے کہ سب سے پہلا فتنہ احداس کو کرا دیا بداشت کو معلوم ہوا کہ تمام فتن اسی دروازے سے نکلتے ہیں شہر امام بخاری روی اللہ بہت بڑے فقیر اور محدے ہیں آپ نے یہ جو باپ باندھا ابن حجر بھی بیان یہی فرماتے ہیں فصل باری میں کہ گمان یہی ہوتا ہے کہ امام بخاری یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا خوفناک دروازہ ہے فٹن کا اس سے بچ جاؤ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اس باپ کے دخل یہ درخت ملتا ہے کہ ہمارا دین خالص ہونا چاہیے ہمارا دین آسمانی ہونا چاہیے دن و سے پاس ہونا چاہیے ہماری تمام توانائیاں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں سب سے پہلے اس راستے میں خرچ ہونی چاہیے کہ ہم اپنا دین خالص کرتے رہیں دوسری بات ہمیں یہ گل گئی کہ جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کر دی کہ روز ماشر لوگ میری طرف لائے جائیں گے فرشتے انہیں مار رہے ہوں گے اور روک دیے جائیں گے اور میں انہیں سہکن سہکن کہوں گا تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ سلاق اسلام نے یہ پیشین گوئی فرمائی اللہ کی وحی کے ساتھ کہ دین اسلام کے اندر بدعات جاری ہوں گی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بداعتی لوگ اللہ کے رسول کے بعد صلی اللہ علیہ و وسلم ظہور پذیر ہوں گے اور دین اسے کہا جائے گا کہ اللہ کا دین نہیں ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ واقعہ کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ یہ واقعہ تو اصل میں اس بدعات کا جو عقاب ہے جو سزا ہے وہ بیان کی گئی ہے بدعات کی طرف توجہ سزا کے بیان کے ساتھ امام بخاری جو ہے وہ مجبور کرا رہے ہیں پہلے بھی انہوں نے سزا بیان کی ہے دنیا میں دنیا میں اس کیا سزا ہے اگر بدعات پھیل جائے اور بدعات کو روکا نہ جائے طاقت رکھنے کے باوجود اپنی زبان سے اپنے ہاتھ پر کم از کم دل سے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میرے بعد امرا ہو گے تم ان میں معروف بھی دیکھو گے من بھی دیکھو گے وہ شخص بری ہوا جس نے اس چیز کا دل سے انکار کیا اور وہ شخص حالم رہا جس نے ان کا انکار واضح طور پر کیا اپنی زبان سے یا اپنی ہاتھ سے اپنے قوت کے مطابق اور وہ شخص بس مارا گیا جو راضی ہوا اور ایسے امرا کا تابع ہوا ان بدعات میں جو سب سے خوفناک جو صورتحال ہے وہ جیسے صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام اسلام نے ایک جہاز کی مثال بیان فرمائی کہ ایک جہاز ہے کہ جس کے عرصے پر لوگ پانی لینے کے لیے آتے تھے جب پانی لینے کے لیے فرش والے عرصہ پر آتے تھے تو عرصے پر جو لوگ تھے ہمیشہ عرصے پر وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جو زیادہ ٹکٹ بھر دیتے ہیں جو جہاز کے اندر زیادہ عزت والے اکرام والے پیسے والے لوگ ہوتے ہیں تو عرصہ انہیں ملتا ہے اور فرش پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں اب جب یہ لوگ آتے اور پانی لے کر جاتے عرصے پر سے تو پانی گرتا اور اس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے تنگی محسوس کرتے عرصے والے تو انہوں نے ان کو منع کر دیا جب ان کو روکا تو انہوں نے نیچے سے ہی کلاڑا چلا کر سراخ کرنا چاہا اور جہاز میں سمندر ہی سے پانی حاصل کرنے کے لیے یہ اسے توڑنے لگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ و وسلم اگر یہ عرصے والے ان کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے اور اس اصل مسئلے کو دور نہیں کریں گے تو یہ سب ڈوب جائیں یہی حال ہے کہ جب منکرات پیدا ہوتی ہے جب دین اسے کہا جاتا ہے جس پر آسمانی مہر نہیں ہوتی اور اس پر باوجود زبان کی ہمت رکھتے ہوئے لوگ اپنی زبانیں بند کر لیتے ہیں ہاتھ کی ہمت رکھتے ہوئے تو کام اپنے ہاتھ کو اور اپنے زور کو استعمال نہیں کرتے دل سے برا جاننے کی پوری طاقت رکھتے ہوئے دل سے بھی لوگ برا نہیں جانتے تو پھر یا ان اللہ حمل آزاد اللہ سب کو عذاب نے گھیر لیتے آپ اتنے تعین بیان فرماتے ہیں کہ وہ قافلہ جو مہدی پر بھیجا جائے گا جس وقت مہدی کی بیت ہوگی بیت اللہ میں اور اس کے ساتھ چند ایک ساتھی ہوں گے جو لڑنے کی قوت نہیں رکھتے ہوں گے تو پھر ان پر لشکر بھیجا جائے گا جو بیدائے مدینہ میں سارے کا سارا لشکر زمین میں تھس جائے گا ام المنین نے پوچھا ربی اللہ کا اعلانہ غالبن سلامہ ہے کہ اس لشکر میں توراہی گیر بھی تھے بازاروں والے بھی تھے وہ لوگ بھی تھے جو اپنے کسی کام کو جا رہے تھے وہ سکتا ہے عمرے اور حاج والے بھی تھے تو سب کو اللہ نے دھسکا دیا تو نبی علیہ نہیں سلا فرماتے ہیں کہ دنیا میں یہ تکلیف یہ آزاد یہ سب کو عام ہو جائے گا یہ ہے وقت کو کتنا من نبو ظلموا خاص کا دنیا میں جب دین کے نام پر بدعت کی جاتی ہیں تو پھر دنیا میں سب گھیرے میں آ جاتے ہیں بہت ممکن ہے کہ اس وقت کی حکومت اسے فساد کہہ کے مٹانے کے لیے کلیکٹر کو بھیج رہی ہو دین کو فساد جب کہا جائے اور فساد کو دین کہا جائے تو یہ دین کے اندر سب سے خوفناک ددان جیسے یہ فوائد کو کہا علی سلاط و سلام قوم نے اخلاط کا تمور کا کیا تیری نماز ہمیں یہ حکم دیا روکا مایا ابور آباہ کہ ہم اپنے آباؤ جو پوجا کرتے تھے ہمارے باپ دادا جن کی وہ پوجا چھوڑ دے یہ فرق ہے کہ آج لوگ اسے عبادت نہیں مانتے جو آبا کا طریقہ ہے مشرقی عبادت مانتے تھے کہتے کہ اس کو چھوڑ دے او النف ما مانسا یا ہم اپنے مال میں جس طرح چاہے تصرف کرنا چھوڑ دے تیرے نیچے لگ جائیں تیری نماز کا یہ مطلب ہے نماز تو پڑھتا ہے نماز کو وہ بھی اچھا کام جانتے کس نماز کو جو نمازی اردا میں کوئی دخل نہ دے جس کی نماز ایمان عمل سے جدا واقعہ میں دخل نہ دے لوگ کس طرح چل رہے ہیں لوگوں کی تہذیب کیا ہے تمدن کیا ہے تعلیم کا نظام کیا ہے معاشرت کیا ہے لوگوں کے نکاح اثانیاں کس بنیاد پر ہو رہی لوگوں کے جھگڑے کن اصولوں اور ضابطوں کے تحت فیصلہ کیے جا رہے ہیں لوگوں کی خلا اور جنگ کے سولیاں اس میں دخل نہ دے اور نماز میں پڑتا جائے جیسے صوفی صاحب کہتے ہیں ہمارے یہاں صوفی صاحب ہو کسی کو ناراض نہ کرے تو نہ دیتے کہتے کہ تم اچھا دماغی ہے تیری نماز کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں فساد برپا کر دے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے اور اس کو تو روکتا ہے اس کو منع کرتا ہے اس کو آزاد کا ڈرامہ دیتا ہے اس کو جنت کی خبر سنا تھا ت نے تو فساد پیدا کر دیا اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دار النوا کے اندر جو خطاب انہیں سب سے زیادہ موضوع نظر آیا تھا یہی تھا کہ اس شخص نے پوری امت کو پوری قوم سے پھاڑ دیا کہ جب سرایا بھائی بھائی سے لڑنے لگا بیٹے باپ سے جڑا ہو گئے ماں جو ہے اس کو لوگ چھوڑ گئے کسی کا دین کچھ ہو گیا کسی کا دین کچھ ہو گیا آبا کے دین پر سارے مزے سے زندگی گزار رہے ہیں کیا اس شخص نے بدمزگی پیدا کر دی نماز کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو تنگ کرے یہ ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ نماز روزہ حج زکات آج بھی جتنے اسلامی ممالک ہیں ان کے جتنے بھی حکمران ہیں نماز روزہ حج زکات کو کوئی بھی برا کہنے کی ضرورت نہیں کرتا صرف وہ یہ کہتے ہیں کہ نمازی حاجی روزہ دار دار جو بھی کرنا ہے بھائی اپنی حد تک رکھو ملک کو چلنے دو جس طرح ہم چلاتے ہیں ملک کے اندر دخل نہ دو یہ ہمارا معاملہ ہے کہ دوسرا تو یہ کہ پالا کی اموال نہ مال اچھا تو جس طرح ہم چاہتے ہیں اپنے مالوں میں تصرف نہ کریں یہ تو ہم نے کمائے پاکستان تو ہم نے حاصل کیا قربانیاں دے کر اس لیے ہم جس طرح مرضی کریں جیسے عوام کی اکثریت چاہے گی اس طرح کا سلسلہ چلے گا یہ بالکل وہی فکر ہے جو قوم شعیب جو ہے وہ شعیب کو جوابن کہہ رہی ہے بالکل وہی فکر ہے وہی کلیم فکر ہے شعیب تیری نمازیں تا نہ دے رہے تیری نمازیں یہ حکم کرتی ہے تجھے کہ تم ہمیں ستانا شروع کر دے اور ہمارے معاملات میں دخل دے اور ہماری عبادت کے طریقوں کو برا دے ہمارے باپ دادا کو گالی دے کہ وہ صرف پر تھے ان نقل انتل حلیم اور تو اپنے آپ کو بڑا حلیم حلم والا اور رشق والا سمجھتا ہے ان کے نزدیک حلم یعنی غصے کو قابو کرنا اور پیار محبت کے ساتھ معاملات کے اندر چلنا اور رشق بھلائی یہ ہے کہ ایک آدمی دوسروں میں دخل نہ دے بس صاحب اپنی عبادت تک لگے رہے بے شک بیچیا ان کی پر بے پرد بے حیا لپسٹک لگا کر پوری دنیا میں پھرتی رہے گھر میں گانے بج رہے ہوں ٹی وی چل رہا ہو کس کو کفر سے ہے وہ جو مرضی کو اختیار کر دے بےجنے جا رسول اللہ کے کتنے لگا رکھے ہوں گھر پر سب کچھ ہو یا عالی مدد کا کہیں سہار لگاؤ ان کا دل نہیں دکتا خود بڑے نمازی پرہیزگار موحد ہیں ایسے معاہد کو کون ناپسند کرتا ہے تو کہتے کہ تیری نماز تجھے یہ کہتی ہے کہ ہمارے معاملات میں دخل دے یہ بدا بدترین بگا ایسے دین سمجھنا کہ آدمی نیک کرے پرہیزگاری کرے مگر لوگوں میں کوئی دخل نہ دے لوگوں کو ناراض نہ کرے تو جدا آپ شریعہ ہیں یہ کہ حاکم جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ایک لوگ مدرسوں تک محدود رہیں یہ بس مسجدوں تک محدود رہیں حکومت ہمیں کرنے دے آج دنیا بڑی ترقی یافتہ ہو چکی ہے یہ مولوی صاحبان پرانے لوگ ہیں انہیں پتہ کوئی نہیں ہے کہ حکومت کس طرح کی جاتی ہے یہ ہمارا حق ہے کہ ہم کس طرح سے چلتے ہیں آج امریکہ کے اگر ہم خوشامد کرتے ہیں تو اور کریں کیا امریکہ طاقتوری وغیرہ وغیرہ اسی طرح دن کے اندر مولوی اور درویش نے جو گداعت جاری کی وہ آپ خود جانتے ہیں یہاں تک کہا لا موجود اللہ اللہ کے سوا موجود جی سب اللہ حماد اللہ،, اللہ باقی رہی وہ بجاحات جو احکامات کے اندر ہیں ان اختلافات میں جو علماء امت میں پہلے سے ہو چکے تو ان میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک عالم ربانی ہے، ایک فار آدمی ایک جدت ای ای ای ای میں چلا جاتا ہے کسی حدیث کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کسی حدیث کے مفہوم میں غلطی خوردہ ہونے کی وجہ سے اور اسی طرح سے کسی معاملے میں تحقیق نہ کر پانے کی وجہ سے تو اسے بلا نہیں کہا جاتا ہے اس کے سیل کو پھر بجلاس کہا جائے تو وہ لوگ اور ہیں وہ یہاں مراد نہیں ہے تو معلوم ہوا سب سے بڑا فتنا یہ ہے کہ ہمارا دین خالص نہ ہو کیونکہ جب آدمی کا کو سے درست نہیں ہے تو وہ امتحان میں کیسے اچھے نمبر لے سکتا ہے پڑھتا رہا پڑھتا رہا آنکھیں پھینک کے بھی آ کھانے پینے کی ہوش نہیں ہے اور اتنا پڑا اتنا پڑا کہ سارا کچھ زبانی یاد ہو سمجھ کر مگر بعد میں معلوم ہوا کہ کتابیں جتنی پڑھی ہے نینا کی سر پورٹس کی کتابیں ہی نہیں تھیں یا پورس کے جو موادیات تھے بنیادیں تھیں وہ ان کتابوں میں موجود نہیں تھیں بنیادوں کے علاوہ چیزیں تھیں پھر کیا فائدہ ہوا کچھ بھی فائدہ نہ ہوا پھر تو یہ فیل ہوگا بری طرح اسی طرح آج بدعات میں ایک بہت بڑی بداعت یہ ہے کہ توحید کو دوسرے نمبر پر رکھا جاتا ہے سب سے پہلے دوسرے کام جو ہے اسلام ہی کا حکم ہے وہ کرنے کے لیے آدمی اس کھڑے ہوتے ہیں کوئی ریالی فواشی کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے کوئی کھڑا ہوتا ہے اس کے خلاف تو یہ حاکم بڑا ظالم ہے اس کو پہلے اتاریں گے اور کوئی جو ہے انہیں حاکموں کو کہتا ہے اسلام نافذ کر دو اسے یہ یاد نہیں رہتا کہ انہیں سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے کا حکم دینا ہے پھر یہ اسلام نافذ کرنے کے قابل ہے انہوں نے اسلام کو مانا کب ہے جو انہوں نے اسلام نافذ کرنے کا کہے کہ یہ بدعات بدترین بدہات ہے جو دعاس میں موجود ہے جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں وہ ان بدہات کا شکار ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ جب قوت بن جائے گی پھر لوگوں کو توحید اور خالص بتائیں گے ابھی لوگوں کو جمع کر لیں کسی طرح سے یادوں کو پار کا مقابلہ کیا جا سکے حتیٰ کے عربوں میں تو یہاں تک بدا جاری ہوئی اور جاری ہے کہ عربی بنیاد پر یہودی عیسائی اور مسلمان سب کٹھے ہو جائیں اور غیر عرب سے اپنے حقوق لیں تاکہ مسلمان عرب اپنی جگہ پر عزت والے ہو جائے اور عیسائی عرب اپنی جگہ پر یہودی عرب اپنی جگہ پر اس طرح سے مسلمان بھی تو عزت والے ہو جائیں گے ایسی گمراہ گن اخبار یہ سب دین کے نام پر اختیار کی جاتی ہیں تو یہ بدترین بدعات اور شریعہ ہے اور یہ بدعات وہ ہیں کہ جو آدمی کو مرتد کرنے والی ہیں کیونکہ نبی علیہ السلاطلام نے فرمایا ان کر دیا کہ ہم اپنے پاؤں پر الٹ گئے اور کہا مش کہا کہ یہ اپنے پاؤں کے اوپر الٹ گئے تو بعض اوقات یہ بلاج مرتد کرنے والی ہیں بعض اوقات سخت گنا گار کر کے جہنم میں لے جانے یہ کیا کہتے ہیں آرام سے آرام شامل سامد اب دوسرا باب ہم آتے بابل صلی اللہ علیہ وسلم امورا تم میرے بعد ایسے کام دیکھو گے ایسی چیزیں دیکھو گے کہ تم ان کا انکار کرو گے وہ دین میں منقراس ہوگی میرے بعد یہ فتنے آئیں گے عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس برو صبر کرنا حتہ کل حاؤ حتہ کے حوض میں تم میرے حوض پر تم میرے ساتھ ملاقات کرو اصلا تو یہ اللہ کے نبی علیہ صلاح السلام انصار کو فرمایا مگر یہ سب مسلمانوں کے لیے کہ میرے بعد تم ایسے امور دیکھو میں ان تم ستاراؤ نہ بادی اثر اثرہ ہے حقوق کے اندر ضلع تمہارے عمرات تمہارے خلاطین مسلمان خلاف جہاد کے ابیر مصنع سے اس وقت جو جہاد ہو رہا ہے یہ عمرا جو ہے ان سے بھی ایسی غلطیاں ہو سکتی ہیں کہ تمہارا حق چھین لے تمہیں نقصان پہنچائے دنیاوی حصہ تمہارا تمہیں نہ دے بمور تم کی اور دینی معاملات میں بھی بدعات کا شکار ہوں بعض بدعات کا جن وہ بداعت نہیں جو متفر ہیں کو کافر کر دیتی ہیں وہ بداعت جو مسلمانوں سے بھی کم علمی غفلت اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی درجہ گمراہی کی وجہ سے فرقت ہوتی ہے مگر حاکم پر اس وقت تک آپ کو چڑھائی کرنے کی اور بغاوت کی اجازت نہیں ہے جب تک وہ کفر بواق کا مرتقب نہ ہو اس طرح جہاد جو قیامت تک جاری ہے اس میں بھی شریک ہونا ضروری ہے ہر اس شخص کے لیے جو قوت رکھتا ہو اور وہ جو جہاد کے ہے اگر وہ ظلم کرے انسان پر تو اس پر صبر کرے اگر وہ بداعت اختیار کرے تو ان کا انکار کرے اور انکار کرنے کے ساتھ ساتھ ان بدعت میں ان کی بات نہ مانیں اور معروف میں ان کے ساتھ شریک ہو جبکہ من حل مجموع مجموعی طور پر وہ حق پر ہو اور مجموعی طور پر وہ سنت پر ہو ایک چھوٹے سے معاملے میں ان کے اندر کوئی ایسا امر گھس آیا ہو کہ جو آپ کے نزدیک بدعات ہو اور آپ انہیں سمجھا نہ پا رہے ہو یا وہ سمجھ نہ رہے ہو یا سمجھنے میں غفلت کر رہے ہو یا سمجھ کر بھی اس معاملے میں غافل ہو فما کا تعمرنا. اے اللہ کے رسول ایسے آلات میں آپ ہمیں کیا حکم کریں گے فرمایا نبی علیہ ادو تم نے ان کا حق پورا پورا دے دو اور اللہ سے اپنا حق مانگو وہ کس شکل میں کہ اللہ ان کی اصلاح فرما دے ان حکام کی ویسے بھی یہ سعودی عرب کے اکثر آئمہ یہ دعا کرتے رہتے اللہ اصل بولا تھا اللہ ہمارے آدموں کو درست فرما دے تو ایک تو یہ اللہ سے حق مانگنے کہ ان کو درست کر دے دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اگر یہ درست نہیں ہوتے تو ان کو بدل دے اچھے حاطم دیا اور صبر کرنا پھر فرمایا یہ عبداللہ بن باد سے روایت ہے دوسری نبی علیہ المان قاری امین امیر عیشی انف جو اپنے امیر سے وہ جہادی امیر ہو عراق میں ہو افغانستان میں ہو یا کہیں اور ہو یا وہ کوئی خلیفہ اور سلطان ہو جو اس سے کوئی ایسی چیز دیکھے جسے مقروف جانے دینی نقطۂ نظر سے فوری یس بس. صبر سے کام یعنی صبر کس اعتبار سے یہ صبر کب مفہوم ہے کہ اس کو غلط نہ کہے یہ مفہوم نہیں ہے یہ ہاتھ ہی مفہوم ہے یہ بالکل باطل تفسیر ہے اسے غلط بھی کہنا ہے جس حد تک کہ اس کی بغاوت نہ بن جائے ایسا نہ ہو جائے کہ انتشار کے نتیجے میں اس کی قوت ختم ہو جائے اور جو جہاد ہو رہا تھا جو سلطان قائم رکھے ہوئے تھا نظام یا خلیفہ تھا وہ بھی جاتا رہے نہیں آپ نے انکار کرنا ہے صرف اس کی بغاوت نہیں کرنا بل یا دل کو صبر کرے انارا جام سلطان سے بڑا ماتا نی کتن جایا جو سلطان سے نکلا ایک بالش دردی سلطان سے مراد ہے ام امیر کی عمارت سے اس کی بھائی سے اس کی باعث سے جو کوئی نکلا ایک بالش دردی ماتا وہ مرا نی پتن جاہ اس کی موت جاہلیت جیسی موت ایسے جیسے جاہل لوگ مرا کرتے ہیں اس سے مراد اتنے حجم میں بتا رہا ہے محلہ نے یہ مراد نہیں کہ وہ کافر ہو گیا بلکہ یہ شاستروں والا عمل ہے کافر ہیں جن کا کوئی امیر نہیں ہوتا وہ متقبر ہوتے ہیں اور اپنی مرضی کرتے ہیں اہل ایمان جو ہے ان کی جماعت مرکزی ہوا کرتی ہے اور یہ جمع ہوتے ہیں امیر پر اور یہ اپنے عمرا یعنی علماء اور فلاطین اور خلفاء کا حکم ماننے والے ہوتے ہیں معروف کے اندر اور یہ امام بخاری جو یہ باب لا بتا رہے ہیں کہ اگر تمہیں بداعت سے بچنا ہے تو جماعت کو لازمی پکڑے جماعت نہیں پکڑو گے بداعت کا شکار ہو جاؤ پہلے سب سے یہ باب لائے کہ اللہ کی نبی علیہ سلاط والسلام کے پاس وضو کے چمکتے ہوئے آزاد جن سے وہ پہچان لیں گے انہیں غالباً یہی مفہوم ہے وہ لوگ لائے جا رہے ہوں گے روز ماشرے اتنے اہم دن اور اللہ کے نبی بھی انہیں پہچان لیں گے اور وہ بھی انہیں پہچان لیں گے تب بھی بائیں طرف سے وہ آنے والے جو ہے ان کو فریشر مار مار کر روک دیں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلط والسلام بھی ان پر چھٹکار ڈال دیں اتنا خوفناک کام کہ دنیا میں اگر اسے روکا نہ جائے تو سارا جہاز ڈوب جائے گا اللہ سب کو عذاب کا شکار کر لے گا ظاہر ہے کہ جہاز میں بھی جب کس نے کلاڑا مار کے فرق سے پانی نکالا اور جہاز ڈوبا تو سارے لوگ تو ایک مال پر نہ تھے کچھ لوگ تو وہ تھے وہ کہتے تھے یار انہیں پانی دے دو یہ کلاڑا مار رہے ہیں یہ سارا جہاز ڈبو دیں گے دوسروں نے کہا جو انہیں پانی دے گا ہم ان کا معام تمام کرنے کے بچے قابل نہ ہو سکے کمزور تھے کہ اس برائی کو روک سکے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے امال پر اٹھائے گا مگر دنیا میں تو سارے لوگ عذاب عام ہوگا کچھ سکنے سے ڈرو اب اس سے بچنے کا طریقہ امام بخاری ان احادیث کے ذریعے جو ایک دو تین چار پانچ چھ سات سات لائے ہیں جن سب میں یہی مضبوط ہے کہ من رہا یہ تیسری ہے اپنے من جو جماعت سے ایک بلشت بردی ہٹا ساتا اللہ ماتا نیتا اس کی موت جاہیت کی موت اسی طرح سے فرمایا نبی علیہ سلاط و السلام کے صحابہ کچھ گئے ہیں ایک صحابی کے پاس وہ مادہ بن سامد کے پاس جو کہ نقبائے مدینہ میں سے تھے اس وقت تھے جب بہت قبا صبیاں ہوئی ہے اور انہوں نے بعد کی تھی نبی علیہ صلاط و السلام کی تو ان سے پوچھا یہ بیمار تھے لوگوں نے انہیں دعا دی غالباً سخت بیماری تھی اور کہا کہ آپ ہمیں کوئی نصیحت کیجیے اب وہ نصیحت کیا کرتے کہتے ہمیں نبی علیہ السلط اسلام نے بلایا با بابا ہم نے ان کی بعض کی بس یہ نصیحت کرتے گویا کہ بائیس میں تمہاری نجات ہے بعث میں تمہارا اس بڑے خطنے سے بچاؤ ہے بدا کہ ایک امیر پر جمع ہو جاؤ اور جب امیر نہیں ہے اس وقت علماء امیر ہے پھر علماء پر جمع ہو جاؤ اور اس وقت تک کہ جب تک اللہ تمہیں امیر دے دے اور اگر کوئی حالات نہیں ہے تو یہاں تک کہ جنگلوں میں چلے جاؤ اور درخت کی جڑ بھی چبانا پڑے تو چباؤ اور تمام فتن سے دور ہو جاؤ اگر فتن اس میں شدید ہو اگر عمرہ موجود ہو تو ان کی بحث کرنا لازمی ہے یہ بچاؤ کا طریقہ ہے پھر اسی حدیث کو مزید تشریح کے ساتھ امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ کس پر بعث لی نبی علیہ السلام نے عبادہ کہ امیر کا حکم سنو وقت اور اسے مانو مقدور کی من سینا تمہارے حالات بہترین ماننے حالات تم ہو ماننے کے لیے تمہارے پاس وسائل ہو وہ اور تمہارے حالات کمزور ہو ان فروخا فنگ و شکالا ہلکے ہو یا بو جل اللہ کے راستے میں نکلو اپنے امیر کی عطاط کرنا ہے ہر حال میں وہ سرینا یو سرینا تنگی میں بھی کرنا ہے آسانی میں بھی کرنا ہے وہ اثرت علینا اور خا امیر غالم ظلم کرے اور مال چھین لے اگر مسلمان ہے اگر اسلام کی گرہ اس کی وجہ سے نظام اسلام کی بنیادیں قائم ہیں کہ ساری کی ساری بچی جو ہے وہ حق اور سچ پر اقرار کرتی ہے اور باطن کا شرف اور کفر کا انکار کرتی ہے بجاج کا اگر اصولی طور پر اس اگر کہ توحید کا اور سنت کا اقرار کمزوری کیوں نہ ہو اور صرف اور جدا کا انکار جو ہے وہ کمزور کیوں نہ ہو تب بھی اگر آخری درجے کی اسلامی حکومت ہے جیسے کہ موت اولا کی حکومت تھی تو پھر احمد بن حنبل والا برتاؤ کرنا پڑے گا کمر پر کوڑے برف رہے ہو تب بھی امیر کی بحث نہیں توڑی جائے گی اس واسطے کے مسلمانوں کی گرا نہ کھلے اس گرا کے کھلنے میں جو بربادی ہے وہ ایسی بربادی ہے کہ وہ جو ذلت کا سامان ہے وہ بدعات کو رواز دیتی تھی تو امیر کی اکاش کا حکم ہے ہاں فرمایا ایک بات ہے وہ اللہ اور ہم کبھی بھی حکومت نہ چھینے بغاوت نہ کرے تم اپنے اپنے سلادین سے نندا چاپر دیکھو کن دن اللہ کی ہی اور تمہارے پاس اللہ کی طرف سے برہان برہان اس بلیل کو کہتے ہیں جس میں کسی قسم کے شخص کی تعویل کی گنجائش ہی نہیں ہوتی مثلا مسلمانوں کو پکڑ کر کفار کے حوالے کرنا یہ ایسا ننگا قصہ کفر ہے کہ کوئی دو عالم بھی اس کے بارے میں شک نہیں کرتے کہ ایسا شخص قاصر نہیں ہوتا جو یہ کام کرتے یہ کفر صریح اور اسی طرح سے برقع کو مزاق کرنا داری کو مزاق کرنا تمام علماء کا اس کے حجاب صلی اللہ علیہ وسلم یا استحزاب دین اللہ افتزاب صحابت اللہ صحابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کف ہے اور قرآن میں جس کو کفر کہا گیا تو ان لوگوں نے صحابہ سے مزاق کیا تھا تو اللہ نے جوابا یہ کہا اب اللہ و آیاتی ہی برس ہی تم تم تفتہ تم اللہ کے ساتھ اس کی آیات کے ساتھ اس کے رسول کے ساتھ مزاق کرتے جبکہ مزاق سے انہوں نے صحابہ کے ساتھ کیا تھا معلوم ہوا کہ جو صحابہ سے مذاق کرے رسول کریم سے مذاق کرے صلی اللہ علیہ و علیہ کی سنت مطالعہ سے مذاق کرے وہ شخص جو ہے وہ اللہ سے مذاق کرنے والا اس کی آیات سے مذاق کرنے والا اس کے رسول سے مذاق کرنے والا اور ان سے مذاق کرنے والا کافر ہے تو ان سے جب کپ دیکھ لو تو پھر بغاوت کر دو ہمت کے مطابق حد محمد بن ورا آخر حدیث یہ ہے اسید بن حضیر تھے کہ ایک صحابی یہ بھی انصاری ہے نبی علیہ علیہسلاسلام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ لوگوں کو مختلف کاموں پر مقرر کر رہے ہیں والی بنا رہے مجھے بھی بنا دیجئے تو نبی علیہ السلاط اسلام نے اسے والی تو نہیں بنایا یہ خبر بھی ان نہ کم سطر اثر فصر اے انصار میرے بعض مارے حقوق میں حق تلقی کی جائے گی اور تم صبر کرنا حتیٰ کہ حوضے کوشل پر میرے ساتھ ملاقات کرو معلوم ہوا کہ میرے وقت میں نہیں میرے بات ہوگی یہ تو ان تمام احادیث سے ہم جو نتیجہ نکالتے وہ یہ ہے کہ ہمیں لازمی ہے کہ قرآن و سنت کی اس تعبیر پر اس تفصیل پر ہمیشہ جمع رہے یہ جماعت کے ساتھ رہنا ہے اور یہ ہے یب اللہ علیہ جماعت کہ اس تفصیر اور اس راستے پر ہو جس پر اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو چھوڑ کر گئے رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ طبی المؤمنین ہے اور جس وقت امیر اور خلیفہ نہ ہو اس وقت یہی لوگ خلافا علماء حقہ اور جو شخص علماء کے ساتھ جڑا رہے گا اور علماء کے ذریعے وہ آپس میں جڑے رہیں گے بس وہی بچیں گے جماعت بچا کرتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث ہے کہ جو ایک جانور اپنے تمام کے تمام گروہ سے جدا ہو جاتا ہے اسے بھیڑیا لے جاتا ہے ایک بکری کو بھیڑیا لے جانے والا ہے تو اس وقت کنپتی وغیرہ میں دوسری حدیث ہے جن کو علماء نے صحیح کہا کہ جو جماعت سے جدا ہوا اس نے اسلام کا قلادہ اپنے گلے سے اتار کر پھینک دیا کیونکہ اس میں صبر ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ صبر کے علاوہ ہم جماعت نہیں بن سکتے اگر ہمیں جماعت بننا ہے تو ہمیں ایک دوسرے کے معاملات پر صبر کرنا ہے اس لیے فرمایا المومن خالد الناس وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ مل کر گل جل کر رہتا ہے وہ یش گرو اور ان کی ایزاؤں پر صبر کرتا ہے خیر بہتر ہے اس مومن سے جو لوگوں کے ساتھ بھول بل کر نہیں رہتا اور ان کی گاؤں پر صبر نہیں کرتا یعنی وہ بھی مومن ہے وہ اس شکل میں صرف مومن ہے کہ کوئی شخص پہاڑ کی کسی چوٹی پر چلا جائے پہاڑ کی کسی وادی میں چلا جائے بکریاں لے کر اور بکریاں چراتا رہے اپنے فتنے سے لوگوں کو محفوظ کر دے اور اپنے دین کو فتنوں سے محفوظ کر لے یہ بھی مومن ہے مگر سب سے بڑھ کر ایمان اور درجہ اس شخص کا ہے جو لوگوں کے اندر رہے اور حق کی نمائندگی کرتا رہے اس لیے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ درجہ اس شہ سوار کا ہے جو گھوڑے پر سوار موت کی تلاش میں ہے اللہ کے راستے میں حق بات کہتا ہے اور حق بات پر عمل کرتا ہے یہ سب سے نیچے درجے والا ہے یہ بہترین لومن اور اسے صبر سے کام لینا پڑے گا یہ آپ کہیں کہ سارے عمر اور ابو بکر بن جائے رضی اللہ عنہما تو ایسا ممکن نہیں جو اللہ کے راستے میں کتال کرنے والے لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں دعوت دینے والے لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں اور جو ہے جی کے کام کرنے والے لوگ ہیں وہ انسان ہیں اور ان سے کمزوریاں آپ کو دیکھنا ہوگی جی اور ان کمزوریوں پر اگر صبر کا دامن چوٹ گیا ہاتھ پہ اور نئی جماعت بنا لی نیا ٹولہ اور تنظیم بنا لی یہ تنظیمیں سب سے بڑی بیماری ٹھیک کہا حامد محمود صاحب نے کہ یہ تنظیموں کی بیماری ہمیں یورپ کے یہ جراثیم لگے پارٹی میکنگ یورپ کا کام کفار کا کام ہے اسلام میں کوئی اپوزیشن پارٹی نہیں اسلام میں اپوزیشن کا مطلب ہے کافی اسلام کی کون سی اپوزیشن رہی یہ کہ اپوز کرنا مخالفت کرنا ہاں مخالفت کرنا ہر کام کی جو اسلام کے مخالف ہو بے شک خلیفہ سے کیوں نہ ظہور پذیر ہو وہ کام اس کی مخالفت کرنا فرض ہے وہ تو خلیفہ کا فسٹ ہینڈ بھی مخالف ہو سکتا ہے جب تک عمر سمجھے نہیں ہے کہ کیوں مانی زکات کے خلاف کتاب کیا جائے گا وہ ابو بکر کے مخالف جب سمجھ گئے تو موافق ہو گئے وہ مخالفت بھی اللہ کے لیے ہے اور موافقت بھی اللہ کے لیے وہاں اپوزیشن پارٹی کوئی ہی نہیں اور کفار کے نزدیک صحت مند نظام اس مملکت کا ہے جس میں اپوزیشن مضبوط ہے اسلام کے اندر بہترین نظام اس مملکت کا ہے جو اللہ اکبر کہتی ہے جس میں اللہ بڑھا ہے اللہ کا دین چل رہا ہے اور جس میں کوئی شخص نقیر کرنے میں کسی تانے کی پرواہ نہیں کرتا بلا مطالع وہ ذرہ تانا دینے والے ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے وہ مضبوط ترین نظام اور عبو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بلند درجہ کے بلی ہے اس میں بھی آپس میں انسانی حد تک کبھی برداشت کرنے کا موقع آ جاتا تھا اختلاف ہو جاتا تھا اور ہوا ایسا امام بخاری نے باب باندھا کادل خیارانی کا قریب تھا کہ دو بہترین آدمی ہلاک ہو جائے اور نیچے واقعہ لائے ہیں کہ ایک وفد آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کی گئی ابو بکر نے کہا اس کو امیر بنا دیجیے عمر نے کہا اس کو امیر بنا دیجیے نبی علیہ سلاط وسلام نے جس کو امیر بنایا وہ تھا جس کو ابو بکر نے کہا عمر نے اس کی مخالفت کی تو ٹھیک ہے تو ابو بکر کے منہ سے یہ نکلا غصے میں عمر کو کہ تم نے صرف دوسرے کو اس لیے امیر بنانے کا کہا کہ تمہارا مقصد میری مخالفت تھا انسان اس پر دونوں ناراض ہو گئے آوازیں بلند ہوئی اور قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوئی کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمال برباد ہو جائے تمہیں خبر تک نہ ہو یہ بہترین دو آدمی ہے انسان ہیں انسان ہونے کے ناطے یہ کمزوریاں رہے گی اب عمر کو جب احساس ہوا تو ابو بکر کو تو ابو بکر معافی مانگنے کے لیے عمر کے گھر گئے یہ دیکھیے یہ ہے کہ یہ لوگ فوراً جو ہے توبہ کر لیا کرتے اکڑتے وہ جو کر بیٹھے اس پر ار نہیں جاتے بلکہ رجوع کرتے رجوع کیا ابو بکر راضی کرنے کے لیے گئے تو عمر راضی نہیں ہوئے ابھی تک غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا جلالی سے ماشاء اللہ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تب عمر نے سب کچھ چھوڑ دیا جب انہوں نے کہا کہ ابو بکر کو تم میرے لیے معاف نہیں کر سکتے تو معلوم ہوا کہ جب اتنے پیارے انسانوں میں اتنے عظیم انسانوں میں جن کا درجہ اتنا بلند ہے انسانی اور بشری تقاضے باقی رہتے ہم بھی اکٹھے کبھی نہ چل سکیں گے اور جماعت کبھی نہ بن سکیں گے جب ایک دوسرے کی اضاف پر خبر نہ کریں گے ہو سکتا ہے کہ اجا دینے والا ان قریب ٹائب ہو اور وہ پہلے سے بھی بہترین انسان بن جائے شاید کہ یہ اسے ترقی کا راستہ دکھا دے اگر آپ صبر کریں تو اس واسطے ہمیں آپس میں جماعت بننا یہ کشتی نوح میں سوار ہونے کے برابر ہے ایک دوسرے کی باتوں پر ہر بات کا نقد جواب دینا اور پورے کا پورا جواب دینا اللہ کے لیے چھوڑ دیا جاتا پورے کا پورا جواب کبھی نہیں ہوا کرتا اکثر آدمی زیادتی کر جاتا پھر خود مجھے موڑا معافی میں بڑی خیر ہے اللہ یہ کہ معافی جس شخص کو بگاڑ رہی ہو اور وہ مسلمانوں میں فساد کا باعث بن رہا ہو اس کی ٹکائی بھی درست ہے ہمیں آئنہ سے یہ طریقہ ملتا باقاعدہ اس کی ٹکائی بھی بہتر ہے اگر آپ کے اندر قوت خوبصورت ان یہ کہ وہ ایسا شخص ہو کہ جس کے نمونے نے لوگوں کے اندر یہ ثابت کر دیا ہو کہ اسے روکنا ہی درست ہے اسے معاف کرنا اب اسے مزید بگاڑنا اور مزید ضرورت دینا مگر عام حالات میں مسلمان کو جو پہلی دفعہ ایسی حرکت کرے یا جس میں آثار خیر کے بہت زیادہ نمایاں ہوں اس کو معاف کرنا اور اس کو موقع دینا کہ وہ خود ہی ایک کرے تاکہ ہماری جماعت قائم رہے بس یہ جان لیجیے کہ اگر اس عظیم ستنے سے ہم بچ سکتے ہیں تو جماعت بننے کے ساتھ اور جماعت بننا صرف یہ کہ آ کر اکٹھے نماز پڑ لیے گئے نہیں ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہو ایک دوسرے کے دکھ سکھ کی خبر لیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بازو بن کے کھڑے ہو ہر ایک محسوس کرے کہ میرے ساتھ سارے ہیں اگر ہمارا دشمن اور دوست ایک نہ ہوا تو ہم کیا ایک ہیں چاہیے کہ ہمارے دشمن اور دوست ایک ہو ہم ہزب اللہ کی وجہ سے ہزب السلطان کی طرف سے دشمنی کے آثار محسوس کریں سب کے ساتھ اور اس معاملے میں سب ایک دوسرے کے ساتھ ایک مفت محسوس ہو سب سمجھیے کہ انشاءاللہ بیڑا پار ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ان کے دست مبارک سے ہمیں انقریب ہوتے پوسر پر انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ کلایا جانے والا ہے انشاءاللہ شاء اللہ اگلی دفعہ فوٹو کاپی میرے پاس ہوگی وہ آپ کے سامنے ہوگی اور اس طرح درخت ہوگا میں نے ایک بچے کو بھیجا ہوا ہے فوٹو کاپی کرانے نہ جانے وہ کیوں نہیں آیا کتاب بھی گا فوٹو کاپی بھی نہیں لے کر